بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيد المرسلين وصالح امهاتنا وبعد اهل الكهنه الذين شفعوا لي بسم الله الرحمن الرحيم واختلف الناس في قرون وقت اليمامة واختلف الناس في قرون وقت اليمامة فقال قوم الى باب الشفق وهو القمره رجا وقتها انما قال ذلك ابن شهاب محمد وقال اخرون شف سب نے محرم کے آخر وقت میں تین قول پڑے ہیں کہ قول مام شافی رحمتہ اللہ مالک کا یہ تھا کہ غروب کے بعد کتنا وقت جسم خوشی اور خزرو کے ساتھ رو کر دیا. نماز پڑھی جا تین ہے دوسرا مسلک آپ نے جب ملک کا پڑھا تھا جس میں صاحب شافی مالک اور دیگر کی طرح حضرات ان کے نزدیک شفاق احمد کے غائب ہونے پر شفا احمد جب غائب ہوگا تو وقت مغرب کا وقت کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جبکہ امام آرام ابو وہیں پر اللہ علیہ اور آپ کے سطح مبارک کو دیا جاتا ہے ان کا قول یہ ہے کہ شفق ابیت کے غائب ہونے پر مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے شفق ابیت کے اختتام پر اب جو سب سے پہلے قول ہے یعنی شفافی اور مالکیہ کا جو ویسے ایک قول ہے تو ان کا استقال تو یہ ہے کہ حضرت حضرت جاگر رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری ہے شروع میں اس میں قید ہے کہ قبرہ کا شفق قبلہ شفق وہ یہ فرماتے ہیں شفق کے غائب ہونے سے شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے شفق احمر اور رویز دونوں کیا اس میں شامل اس سے پہلے پہلے کیا ہے نماز پڑھ ٹھیک ہے اس کا جواب آسان ہے روایت میں شفق سمراج شفت ہے اویز ہے یعنی شفق اویز کے ختم ہونے سے پہلے پہلے مغرب کی نماز ادا کی لہٰذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ شفق احمد سے پہلے پہلے اس کو تو امام تحاوی نے گویا ذکر ہی نہیں کیا ہے یعنی جو امام مالک اور امام شافی کا ہے اصل جمہور کی بات ذکر کی ہے وہ یہ کہ شفق احمد شفق احمد پر مغرب کا نوع وقت کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے رحمۃ اللہ نے فرماتے ابیت پر کیا ہوتا ہے شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے نماز ادا فرمائی اور شفق سے مراد یہاں پر شفق احمد ہے. اگر دیکھیں پیریڈ جو روایت کی باب کے شروع میں یعنی اس حوالے سے مغرب کے وقت ان کے حوالے سے یہی روایت دونوں حضرات کے مستدل ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اور اسی طریقے سے امام دیگر جمپور وغیرہ کی بھی یعنی صاحب کی بھی اور دیگر حضرات جبکہ احناف احناب احناف میں سے امام آزمانی پر رحمۃ اللہ علیہ فنماتے ہیں کہ شفق سے مراد شفق ابیز ہے اب یہاں پر دیکھیں سوائے حضرت جادر علی اللہ کی روایت کے تمام روایات میں یہ لفظ آیا ہے کہ باد ما واب غاب الشفق آپ روایات کو دیکھیے گا ضرور سبق کے بعد حضرت جادر کی روایت میں صرف قبل غبوبت الشفق کی کہہ ہے قبل غحبت الشفق یا قبل احیب الشفق کے الفاظ ہیں اس کے علاوہ باقیا تمام روایات میں کیا ہے مغرب جب شفق غائب ہو گیا تو آپ نے کیا پڑھی نماز پڑھی اب اگر شفق سے مراد شفق احمر ہی لے لیں تو جب شفق احمر کے غائب ہونے کے بعد آپ نے جب مغرب کی نماز پڑھی تو کب پائے گی لیکن احمر کے بعد کیا آتا ہے اب یہ آتا ہے پھر اس کے بعد ترقی چھا جاتی ہے لازمی طور پر یہاں سے روایتوں شفق سمراج احمد لے لیں تو شفق ہے نا شفق اخمر کے غائب ہونے کے بعد نماز پڑھی تو کیا مطلب کس سے پہلے پڑھی شفق ابیت سے پہلے پہلے پڑھی لہذا کیا ہے دعویٰ ثابت ہے یہ شپک سمراج یہاں پر کیا شپک تو شفق سے مراد کیا ہے شفت ابیس ہی ہے جب ان تمام روایات میں کیا کہا کہ بادہ ماں باغ اور شفق تو شفق اخمر کے غائب ہونے کے بعد جب مغرب پڑی گئی تو اس کا مطلب کہ شفق سے مراد خود بخود جن روایت حضرت جابر کی روایت میں پھر کیا ہوگا قبل یہ بھی شفق کی خود بخود تعبیر ہو جائے گی کہ شفق سے مراد شفت ابیز ہے ٹھیک ہے جی شفق سے مراد میں کیا ہوگا شفت ابیس اگر یہاں پر بھی تسلیلہ ہو، امام حاوی رحمتہ اللہ کہتے ہیں میری طرف آ جائے میں بتاتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو روایت ہے شفق یا چنرل مغربہ کب لا گئی بت شفق کہ غائب شفق غائب ہونے سے پہلے پہلے تو شفق سے مرال جمہوری ہیں کہ شفق سے مرال شفت احمد ہے کہ شفق احمد یا غائب ہونے سے پہلے پہلے یہ مار گئی مغرب کی لیات جیسے ہی شفق احمر غائب ہوگا تو مغرب کا وقت ختم امام صاحب فرماتے ہیں کہ شفق ابیز مراد شفق ہے کہ شفق ابیز تک وقت مغرب کا رہتا جیسے شفق ابیز غائب ہوگا تو مغرب کا وقت ختم تو چلے کی کوئی نظیر دیکھتے ہیں تو دونوں جب ایک ہی روایت استعمال کرتے ہیں تو دونوں طرف کیا ہو گئی بات ایک ہی ہے ایک شفق شفق کے اخمر لیتے ہیں دوسرے شفق کے مراض شفق ابیز لیتے ہیں اخلی تنازع میں دیکھتے ہیں کہ اس کی بھی نظیر کہیں ہیں مجھ سے دیکھتے ہیں تو دیکھیے ممتاح ملاقر باتیں فجر کے وقت میں بھی ایسے ہی دو وقت آتے ہیں ایک عمرت اور ایک بیاس صبح جب شادی ہو جاتی ہے صبح شادی کے بعد افق پر ایک سرخی بھی چھاتی ہے پھر اس سرخی کے بعد ایک سفیدی چھاتی ہے فی کے چھاڑ جانے کے بعد بالکل شروع ہو جاتا ہے فجر کا وقت کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہ جو شروع فجر کے بعد ٹھیک ہے وقت میں ہی پورے وقت میں پہلے آتی ہے پھر بیاض عمرت اور پھر اس کے بعد بیاض یہ دونوں کے دونوں وقت کس کے ہیں امرت کا وقت بھی اور بیاض کا وقت بھی کس کا وقت ہے فجر کا وقت فجر کی نماز کا وقت ہے جیسے ہی یہ بیاض غائب ہوتا ہے سرو شروع ہو جاتا ہے فجر کا وقت کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لہذا یہاں پر بھی مغرب کے وقت میں بھی جو امرت اور بیاض ہیں ایک شفق احمر ہے ایک شفق ابیز ہے تو یہ دونوں کے دونوں شفق احمر بھی اور شفق ابیز بھی کون سے ایک ہی نماز کے وقت کہلائیں گے اور وہ ہے مغرب کی نماز لہذا دونوں کے دونوں شفق احمر بھی اور شفق ابیز بھی دونوں مغرب کے وقت کہلائیں گے جیسے ہی شپق ابیز غائب ہوگا مغرب کا وقت یہاں کام ہو جائے گا لہٰذا اب اس تقریب دلیل سے پتہ چل رہا ہے کہ شفق سے مراد کیا ہونا چاہیے اس سے وقت خارج ہو جائے آ جائے کتاب کی, کی طرف وقت اپن خروج وقت مغربی لوگوں نے اختلاف کیا ہے وقت مغرب کے وقت سے میں نکلنے انتہائی وقت میں لوگ اس میں جب شفق احمر غائب ہو جائے تو خراج کا وقت, وقت, وقت ختم ہو جائے گا یہی محمد, محمد فرماتے ہیں شفقل غائب ہو جائے رحم اللہ کو ذکر ہی نہیں کیا تو اب صرف اور صرف نظر کی طرف چلے گئے ہیں دونوں کا اختمال آپ خود بھی ذکر کر رہے ہیں اِن هم خد قبل البیا اس پر تو اتفاق ہے اس پر تو اتفاق ہے کہ جو قمرت ہے یعنی شفق احمر ہے یہ کس کا وقت ہے مغرب کا وقت ہے یہ صاحبین بھی مانتے ہیں امام صاحب بھی سب کا نزدیک مستفق ہے قبل البیاں اختلاف کس میں ہے اس شفق اویز میں ہے جو شفق احمر کے بعد آتا ہے فَقَالَ جس طرح مغرب کا وقت شفق ابیز بھی کس کا وقت ہے مغرب کا وقت ہے یہ امام صاحب کا کہنا ہے فقال بادم خلاف حکم القمرات باب نے کہا کہ اس سفیدی کا حکم یہ شفق احمد کے علاوہ کہے کیا مطلب کہ شفق احمد تو مغرب کا وقت ہے لیکن شفق ابھی مغرب کا وقت نہیں ہے جیسے کہ نے کہا فنظر فی تو سامنے اس میں غور و فکر کیا فرا الفجرا پس ہم نے فجر کو دیکھا کہ یقون و قبل حکم اس فجر کے وقت میں پہلے سرخی ہوتی ہے اب یہ نہ سمجھنا فجر سے ہی فجر کے وقت میں پہلے سرخی آتی ہے سما یا بیاض الفجر پیچھے آنے, آنے کا اس میں وقت اللہ واحد ایک ہی نماز وہ سفیدی بھی اور سرخی بھی ان دونوں میں کیا ہے ایک ہی نماز کا وقت ہے وہ, فجر،, وہ فجر کی نماز ہے چاہے سرخی ہو چاہے سفیدی ہون سے ہیں فجر کی نماز کے وقت ہے. جیسے لیکن جیسے ہی وہ سفید غائب ہوتی ہے پھر شروع وقت فجر کا خارج ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں فضا خرا جا وہ صبح فجر والی حمرت پر بیان جب خارے ختم ہو جاتے ہیں تو خراب وقت ہوا فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتے ہیں فن نظر جو آ رہا اپنی دلیل ہے مغرب کے وقت ہی وقت ایک ہی نماز کا وقت حکم واحد ان دونوں کا حکم بھی کیا ہونا چاہیے ایک ہی ہونی چاہیے خراجہ خرج وقت الصلا یعنی دونوں کا حکم یعنی حمرت کا بھی اور بیاض کا بھی خرج جب شفق احمر بھی اور شفق کے دونوں کے دونوں جب غائب ہو جائیں تو خرج وقت الصلاح نماز مغرب کا وقت بھی خارج ہو جائے اللہ وقت الصلاح اللہ چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصرافیت میں رکھے سب کو سے رکھیں سب سب آمان میں رکھیں مجھے اپنی دعا میں خاص طور پر یاد رکھا کیجیے